أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يوحى إلي أنما إلهكم واحد فمن كان يرجو لقاء ربه عملا صالحا ولا عباد ربی عہد شب و روز کی مصروفیات ہیں اور جو بھی ہنگامہ خیزیاں ہیں قابو سیاسی ہوں یا کاروباری ہوں یا ان کا تعلق آئلی امور سے ہو مصروفیات کے دوران ایک نقطے کو کبھی فراموش نہ کیا جائے اور وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے لو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں اور تم مستقل رونے بیٹھ جائیں وہ ماتل تم نصح کم علا اور بستروں کی لذتیں بھول جاؤ اور ایک حدیث میں بالا خرش تم رسو اجاد تج ارون کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلات کا رخ اختیار کر لو اور وہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تم گرگڑاتے رہو اگر تمہیں اس حقیقت کا علم ہو جائے جسے میں جانتا ہوں اب یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہمارا اس پر ایمان اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اسے سامنے رکھیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں اور کبھی آخرت کے معاملے کو فراموش نہ کریں جیسا کہ نبیر اسلام کا فرمان ہے الکیس مندانہ نفس ہو وہ آمین علی ماہ واحد الموت آج من اطبا نسا ہوا تمنا ایک اقل مند اور دانا اور بینا وہ انسان ہے جو اپنا حساب خود ہی لے لے اور ایسے عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے اور احمد ترین وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات نفس کا پیروکار ہو اور زبان پر باتیں کیا ہو کہ اللہ بڑا غفور رہی اللہ تعالیٰ پر تمنائیں باندھ کر بیٹھ جائے اور اس کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے نفس کی خواہشات کا پیروکار فرمایا کہ یہ احمق ترین انسان جب کہ ایک عاقل اور سمجھ بوجھ والا وہ شخص ہے جو اپنا احتساب کرے اپنے آپ کو چیک کرے اور اخروی حساب سے قبل اپنا حساب خود ہی لے لے اور پھر ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے کیونکہ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے موت سے دنیوی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا انسان موت سے ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف منتقل ہوتا ہے جو ایک عالمِ دنیا ہے دار دنیا ہے اس سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتے جس کے بارے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لات تمنا فعنا حود المطعۂ شدید موت کی تمنا نہ کیا کرو یعنی دنیا کے دکھوں سے نجات پانے کے لیے تو موت کی تمنا شروع کر دو کہ موت ہی آ جائے اور دنیا سے جان چھوٹ جائے ایسا مت کرو فعینہ حوال المطعۂ شدید اس لیے کہ مرنے کے بعد جو اگلے جہاں میں جھانکنا ہے بڑا ہولناک منظر ہے بڑا یہ شدید منظر ہے یعنی جھانکنا ہی بڑا شدید تو اس میں داخل ہو کر اس عالم کو بسر کرنا اور اس کو گزارنا یہ کتنا ہولناک ہوگا نبی الاسلام کے ایک حدیث ہے للا اللہ تداف لبل عذاب القبر کئی بار سوچا کہ دعا کر دوں اللہ تمہیں تھوڑا سا عذاب قبر سنا دے یا ایک جھلک دکھا دے لیکن پھر دعا نہیں کی یہ سوچ کر کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے کوئی قبرستان نہیں جائے گا تمہارے عزیز مریں گے ان کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے قبرستان کے احوال اور قبروں میں کیا ہوتا ہے اور ایک تھوڑی سی آواز سن لو تو پھر یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ تہوالہ ہو جائے میتوں کو کوئی دفن ہی نہ کرے بتائیے قبر سے کسے مفر ہے کوئی شخص ہے جو یہ کہے کہ میں قبر میں نہیں جاؤں گا اللہ تعالی کا فرمان کل نفس نفس الموت ہر نفس نے موت کو چکھنے المعت و قسم کل و ناسن و داخل موت ایک جان ہے جسے سب نے پینا ہے اور قبر ایک دروازہ ہے جس سے سب نے داخل ہونا ہے گزرنا ہے تو کسی کو مفر ہے اور یہ حدیث یعنی کس قدر ہمارے سامنے ایک, ایک خطورت اور حولناکی کھول رہی ہے کہ اگر تم نے اداب قبر تھوڑا سا بھی سن لیا تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو اور یہ ایک طلاق حقیقت ہے کہ اداب قبر جو ہے بعض اوقات بہت ہی معمولی گناہ پر ہو سکتا شریعت کے نظام جزا اور سزا پر بڑی گہری نظر آپ رکھیں دیکھیں ایک جرہم کا چوتھائی حصہ اگر کوئی چوری کر لے اس کا ہاتھ کاٹ دیں کتنا کڑا نظامِ سزا ہے تو یہ گھون شراب پی لے اس کے پشت پر کوڑے مارو چالیس کوڑے اسی کوڑے اور کوئی اگر اللہ کی حد پمال کرے زنا کی صورت میں اس کی مقدار چاہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر اسے آدھا زمین میں گاڑ دو اور پتھر مارو اتنے کہ وہ مر جائے اسی طرح اخروی صدا بعض اوقات ایک چھوٹی سی معاشیت پر بھی ہو سکتی نبی کی حدیث ہے کہ داخولت امراۃ النور داخول امراطم فی ہر ام ایک عورت جہنم میں داخل ہو گئی ایک بلی کی وجہ سے اس نے اسے بھوکا مار دی اللہ تعالی نے اسے جہنم میں داخل کر دیا اور وہ بلی اس پر مسلط کر دی کہ اس کو نوچتی رہے قیامت تک نوچتی رہے گی ایک بلی کی قاتل ہے اس کی یہ سزا ہے تو ایک انسان کا قاتل اگر کوئی ہو اور ان انسان اگر مسلمان ہو تو اچھے عقیدے والا ہو تو عالم دین ہو تو سزا کا تنازع بڑھتا جائے گا ایک شخص حج کرنے کے اسے چوری کی لت پڑ گئی ایک اس نے بنایا ہوا تھا جو آگے سے مڑا ہوا تھا کسی کا سامان دیکھتا تو اس لاٹھی میں اس کو پھنسا لیتا نظر پڑ جاتی عذر کرتا کہ مجھے پتا نہیں چل سکا لاٹھی میں اٹک گیا نظر نہ پڑتی تو لے کر غائب ہو جاتا رسول اللہ سب نے فرمایا کہ رہی تو ہو متا نہیں انگلہ میں جانے اس شخص کو میں نے جہنم میں دیکھا اسی لاٹھی پر ٹیگ لگائے کھڑا اسی لاٹھی ٹیگ لگائے جہنم میں کھڑا شریعت کا جو نظام ہے جزا اور سزا کا اس کا برعٹس بھی ہے ایک انسان اگر نیک عمل کر تو اس کی نیکی اگر اللہ کو خوش کر دے تو جنت کے فیصلے بھی ہو سکتے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ الجنت و اخرا و احد کم کے نالی جنت تم سے ایک فٹ کے فاصلے پر اور جہنم بھی اتنی قریب ہے بعد ایک قدم تم بڑھاؤ گے اور وہ قدم تمہیں جنت میں لے جائے اور بعد تمہیں جہنم میں لے جائے ایک نیکی جنت کے داخلے کا سبب بن سکتی اور ایک نیکی جہنم کے داخلے کا سبب بن سکتی اور رزا تعالیٰ عامل امت اللہ تعالی نے مجھے اپنی امت کے کچھ لوگوں کے مالے دکھائے میں دیکھوں جنت اور جہنم کے داخلے کے اسباب تو ایک شخص کا جنت کا داخلہ اس کا سبب کیا تھا امات ادن عنی طریق اس نے راہ چلتے ایک موزی چیز کو راستے سے ہٹا دیا تھا کہ میرے کسی بھائی کو یہ تکلیف نہ دے پر رہی تھی دخل فی وہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ وہ جنت میں لوٹ پوٹ ہو رہا تو چھوٹی سی نیکی جنت کے داخلے کا سبب بن گئی ادھر چھوٹا سا گنا جہنم کے داخلے کا سبب بن گیا تو جنت بھی ایک فٹ کے فاصلے پر جہنم بھی ایک فٹ کے فاصلے پر ان نصوص کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ پر توجہ دیں جو نبی اسلام نے ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم جان لو تو تو مستقل رونے بیٹھ جاؤ پھر نہ کاروبار ہوں اور نہ شادی بیاہ ہوں نہ یہ سیاسی معاملات ہوں نہ یہ جو بھی ہم نے ایک ایک استحان میں مشاغل اختیار کیا وہ کچھ نہ بس روو دھو اور صرف نیک عمل کرو تو نیک عمل یہ ہمارا اصل اساتذہ ہونا چاہیے اور یہی پیارے پیغمبر کے ان فرامین کا تقاضا بھی کہ اپنے ایک ایک لہدہ کی ہم قدر کریں ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانے اور یہ سانسیں جو آ جا رہی ہیں انہیں صرف کریں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کل جب اچانک یہ وقت آ جائے گا اور موت اپنے پنجے سینے میں گاڑ دے گی اور ہم اٹھا لیے جائیں گے لوگوں کے کندھوں پر رسول العصم اللہ اللہ کا فرمان ہے یتبہ المی تسلات ہیں تین چیزیں جنازے کے ساتھ جا رہے اہل ہو بال ہوں و عمل ایک اس کا اہل دوسرا مال اور تیسرا عمل فیرجح جو دو چیزیں لوٹ آئیں گی جب واحد اور قبر میں ایک چیز ساتھ اترے گی پر وہ اس کا عمل اہل بھی لوٹ آئے گا اور مال بھی لوٹ آئے گا صرف عمل قبر میں اترے گا وفادار دوست پھر کون ہوا انسان کا عمل عمل جیسا بھی کر لو برا کرو یا اچھا کرو دونوں قبر میں اتریں گے اور ساتھ رہیں گے بلکہ نبی اسلام کے ایک فرمان کے مطابق جو انسان کا نئے عمل ہے اسے ایک خوش شکل چہرے میں ڈھال دیا جائے گا خوش شکل انسان وہ میت پوچھے گی میں نے تم کون ہو میرا بھائی مجھے چھوڑ گیا دوست مجھے گیا. چھوڑ گیا سارے رفاغار اور چھوڑ گئے تم کون ہو عملوں کا سالح جواب ملے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں اور تمہارا نیک کردار ہوں اور جو قبر کی وحشت ہے اور تنہائی اسے وہ دور کرے گا کیا ساتھ رہے گا انسیت کا اور محبت کا سامان اسے فراہم کرے گا نیکی کام آ رہے نبی اسلام کے ایک اور حدیث ہے اسی نیکی کے کام آنے کا علم حاصل ہوتا ہے. جب انسان خبر میں داخل کر دیا جاتا فرشتے فوراً حساب کتاب لیتے حدیث میں آتا ہے کہ مسلط الحشمسروب اسے ایک منظر دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے سورج غروب ہو رہا ہے یہ بھی ایک امتحان جو شخص دنیا میں نماز کی فکر کرتا تھا اور نماز ہمیشہ اس کے دھیان میں رہتی تھی وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا جج یم سو نہیں اپنی آنکھوں کو صاف کر میری نماز میری نماز جا رہی چھوڑ دو میری نماز جا جاری کتنی پیاری ادا ہے یہ کون کرے گا جو دنیا میں نماز پر توجہ دیتا تھا نماز سے غافل نہیں جو غافل تھا یہ منظر دیکھے گا کوئی اس کو احساس نہیں کتنا بھیانک اس کا معاملہ کہ قبر میں عمل کام آئے گا نبی کے ایک فرمان کے مطابق یہ جو فرشتے نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو لکھنے کا عمل موقوف ہو جاتا ہے اور پھر وہ نیکیوں کا ایک رجسٹر اور گناہوں کا ایک رجسٹر دونوں تیار ہو جاتے ہیں. وہ دونوں اس شخص کے گلے میں لٹکا دیے جاتے ہیں یہ قبر میں ساتھ لے کر جاتے ہیں. اب نیکیاں بھی ساتھ ہیں بدیاں بھی ساتھ ہیں اور پوری برزخی زندگی یہ دونوں اس کے سامنے کیا اس کا تصور ہوگا رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا ہے ایک نفسیاتی مار اس پر ماری جا رہی اپنے گناہوں کے انجام بد کا سوچے گا اور قبر کا عذاب کیوں معمولی نہیں ہے وہ بھی تو تباہ کر رہا البسو مدنار و رشو لہو من النار۔ لہو باب و میں حفرتوں من نار ایک حدیث کے الفاظ قبر کسی کے لیے جہنم کا کڑا بن جاتی اس کا لباس بھی جہنم کی آگ کا اور اس کا بستر بھی جہنم کی آگ کا اور جہنم کے دروازے قبر میں کھول دیے جاتے کتنا بھیانکہ تھا اور اس پر متضاد یدیا ہو قبر قبر تنگ کر دی جاتی اتنی تن کہ پسلیاں یوں داخل ہو جاتی یہ تیسرو تیسرو نتی نیند ننانوے چھوڑ دیے جائیں گے تل د تل اس کو ڈسیں گے اس کے ایک چھوٹے سے جسم کو زہر سے بھریں گے زہر کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو زمین پر موجود ساری معیشت کڑوی ہو جائے اور قیامت تک کے لیے زمین زراعت کے قابل نہ رہے نہ کوئی کھیتی تیار ہو نہ کوئی سبزی نہ کوئی پھل سب سڑ جائے زریلا ہو جائے ایک قطر سے ابراہیم ابھی تو آپ کا فرمان کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو یہ حسیاں بند ہو جائیں تو ان فرامین کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اس مرحلے کی تیاری کریں عثمان غنی رضی الحمد امیر المومنین جب کسی قبر کو دیکھتے تو پھوٹ پھوٹ کے رو دیتے کسی نے ایک دن سوال کر ہی لیا کہ آپ خبر دیکھ کر کیوں روتے واندت گرو جنت آپ کے سامنے جنت کا اور جہنم کا ذکر آتا ہے لیکن اس قدر نہیں روتے لیکن قبر کو دیکھتے تو ہچکیاں بن جاتی کیا اس کا سبب فرما کہ جب کسی خبر کو دیکھتا ہوں تو نبی اسلام کا ایک فرمان یاد آ جاتا ہے، القبر و ابول منزل میں منادل یوم القیام کہ قبر جو ہے یہ قیامت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی اس کی تیاری سب سے پہلے توحید کی استقامت یہ پہلا سبق پہلا درس ہے توحید کی استحکام کہ اللہ ہی میرا رب اللہ ہی میرا خالق اور مالک وہی مشکل کشہار حاجت رہا ہے اور کوئی نہیں اور وہی دستگیری کرنے والا خزانے دینے والا اور وہی ہر عبادت کے لائق اس کے پیارے پیارے نام اس کی صفات اور افعال جو اس کے شاعن شان ہیں ان سب پر ایمان جو اللہ نے بیان کر دیے اور اللہ کے رسول نے بیان کر دی سب کو مانتا یہ عقیدہ نفی اور اس بات کے حضر کے ساتھ پوری توحید جو ہے یہ نفی اور اس بات کے حضر کے ساتھ کہ یہی ہے یہ اس بات ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ نفی پوری طور اللہ ہی رب ہے یہ اس بات اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے یہ نفی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے یہ اس بات ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ نفی لا الہ الا اللہ اس تاکید اور حسر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان و ایقان یہ پہلا سبق ہے قبر میں تحفظ کے لیے اور قیامت کے دن کی فلاح کے لیے انسان اگر توحید اور عقیدے کے امتحان میں ناکام ہے تو کوئی عمل اس کو کامیاب نہیں کرا سکے گا کوئی عمل پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں حجرسوت کے سامنے سجدے میں گر جائے مرتے دم تک اگر توحید میں ایک مکھی کے سر کے برابر خلل ہے تو اس کی ساری باتیں رائے گا سو حج کر لے ہزاروں عمرے کر لے اربوں خربوں جو ہے وہ پیسہ خرچ کر دے اللہ کی راہ سب بےکار سب معطل ناقابل قبول اگر توحید میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر خلل آ جائے تو پہلا سبق توحی دے باری دوسرا سبق اللہ تعالیٰ نے ایک دین پسند کیا جو کہ اسلام اسی کو دیکھنا ہے اسی کو پڑھنا ہے اسی کو اپنانا ہے اسی پر چلنا ہے چہرہ اسی کی طرف سیدھا رکھنا بانا بجگ لین دینیف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف کر لو دائیں بائیں نہیں وہ اس بات اور نفی کا معاملہ ہے کہ سیدھا سیدھا دین کی طرف دائیں بھی نہیں بائیں بھی نہیں خط رسول اللہ علیہ وسلم خط اللہ کے پیارے بےغمر نے سیدھا خط کچے پھر دائیں بائیں بہت سے خطوط کہیںچے فرمایا کہ وہ ان ہادہ سرات مستقیم یہ سیدھا خط میرا سرات مستقیم ہے اسی کی اتباع کرو غراد طبی سبل اور جو دائیں بائیں کے راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو وہی اس بات اور نفی میرا دین اسلام ہے بس دائیں بائیں بہت سی ہیں اور بہت سے مرکز ہیں بہت سی تحریکیں ہیں تنظیمیں ہیں بہت سے گروہ ہیں بہت سے فرقے ہیں بہت سے نظام ہیں نہیں کسی کی طرف چھانک کر بھی نہیں میرا دین اسلام بس اور دین اسلام کی جو عملی تعبیر تیسرا سبق وہ محمد الرسود اللہ صلی اللہ صد آپ کی سیرت طیبہ آپ کی حیات طیبہ آپ کا کردار آپ کا عمل آپ کا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا عبادت کرنا ہر چیز یہ اسلام کی عملی تعبیر ہے املی تفسیر لہذا میں صرف اور صرف اور پھر صرف غلام ہوں محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کا نہیں یہ بنیادی تین سبق قبر کے حساب کے اسی لیے نبی اللہ السلام نے نظم فرمایا کہ ذاکل ایمان صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کے راوی آپ کے چچا عباس رضی الحمدل ایمان من رضی رب ربن اسلام دین اب محمد الرسول صلح صلح. اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ایمان کے ذائقے کو حلاوت کو اس نے پا لیا جو تین چیزیں مان کر خوش ہو جائیں راضی ہو جائیں بس نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے اسی پر خوش ہو کر جم جائے نمبر ایک اللہ میرا رب ہے اور یہ قبر کا پہلا سوال ہے نمبر دو اسلام میرا دین ہے یہ قبر کا دوسرا سوال ہے نمبر تین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے یہ قبر کا تیسرا سوال یعنی ترغیب دی گئی کہ اس قبر کے امتحان کی تیاری کرو ان تین چیزوں کو مان لو ان کا تکرار کرو بار بار پڑھو ان پر راضی ہو جاؤ جم جاؤ ڈٹ جاؤ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں حلاوت ایمانی نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو زبان کو پورے جسم کو ایمان کی مٹھاس سے بھر دے گا اور اگلا فائدہ تو ہے ہی ہے جب قبر میں جاؤ گے انہیں تینوں سوالوں کا سامنے اور اب تم دنیا میں ان تین سوالوں کے جواب یاد کر کر کے ایمانی مٹھاس سے آشنا ہو چکے ہو تو وہاں کامیاب ہو جاؤ گے نبی اسلام جب اذان سنتے تو آپ اذان کا جواب دیتے اور پھر بعد میں دعا پڑھتے ایک دعا یہ بھی ہے روزیت باللہ ربن بب اسلام دین بب محمد الرسول پانچ بار دن میں اس سبق کا تکرار اس کا اعدا بلکہ ایک حدیث میں صبح و شام کے اذکار ان میں تین تین بار یہ جملے ہیں رضید البین رب قبی السلام الدین قبی محمد الرسول تین تین بار انہیں یعنی گیارہ دفعہ ایک سبق آپ سے دوہرایا جا رہا ہے پڑھیں اچھی طرح یاد کریں یہ قبر کی تیاری بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من رضی اللہ ربن اسلام دین ابھی محمد رسول جو ان تین چیزوں کو مان کر راضی ہو جائے حدیث کے الفاظ ہے من قالہ رضی دہ جو شخص یہ کہے کہ میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا میں میں گارنٹی دے رہا ہوں یہ اللہ کے بیگمر میں ضمانت دے رہا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں اور اسے خود جنت میں پہنچا کراؤں یہ ترغیب ہے کہ قبر کے پیپر کی تیاری کر لوں پیپر آؤٹ ہے سوالات آپ کو بتا دیے گئے تیاری کر لو تیاری کیسے ان تینوں چیزوں کے اقرار کے ساتھ اعتراف کے ساتھ سچی گواہی کے ساتھ اور ایسے عمل کے ساتھ جو ان تینوں کی حقیقت کی ترجمانی کر یعنی کہ اللہ کو رب ماننے کا اقرار ہے مگر فلاح مشکل کشا فلاح حاجت رو. یہ عمل اس کی ترجمانی نہیں کر رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا اقرار ہے مگر نماز میں نے فلاں کے طریقے سے پڑھنی بس نہیں جھوٹا ہے اس اقرار میں جھوٹا اس گواہی میں جھوٹا تو نے خاک خواہ کامیاب فرشتہ پوچھے گا تیرا نبی کون ہے تو حقا پکا ہو جائے گا کہ میں نے تو بہتوں کی غلامی کی ہے باسوں کی اتباع کی ہے آج کس کا نام لوں ہاں ہاں لا جانجب سے کہا کہ میں نہیں جانتا حالانکہ سوال بہت آسان تو یہ اس اہم مرحلے کی تیاری پھر آمد دیکھیں سورج غروب کا منظر اس کو دکھایا جا رہا ہے اگر وہ نمازی ہوگا تو اس کی یہ ادا اٹھ کے بیٹھ جائے میری نماز اگر نماز کا اس کو احساس پابندی کا احساس میری نماز کتنی یہ پیاری ادا ہوگی کن بشارتوں کا مستحق ہوگا تبھی تو رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ فرشتوں سے گزارش کرے گا کہ مجھے میرے گھر جانے دو میں اپنے اہل و عیال کو بتا کر رہا ہوں کہ مجھے قبر میں کیا ملا ہے اور کیوں ملا تاکہ تم بھی ویسا کردار اپناؤ فرشت اس کو نہیں اب تم یہاں پر سکون ہو جاؤ لا خوف یا اب اپنی سکون کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں نہ کوئی ماضی کی تلخ یادیں ہیں سب ختم اور نہ کوئی مستقبل کے اندیشے بالکل بے خوف بے غم ہمیشہ کی راحت راہ نم کا نام عروج ہے دلہن کی طرح سوجو دلہن کی طرح سوچو جسے کوئی جگاتا نہیں جگائے گا تو وہ جگائے گا جو آج اس کا سب سے محبوب شخص وہ اس کو جگائے گا دلہن کی طرح سو یہ عمل یہ عقیدہ اس مرحلے پر کامیابی کی بنیاد جبکہ بدعملی یا بد کرداری یہاں بربادی کا باعث بھی بن سکتی مرر رسول اللہ پہ خبر رہی نہیں خدا بھی نباس کیا صحیح بخاری نبی اسلام دو قبروں کے بعد سے گزرے فرما کہ ان, یعذبان ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا وہ ماحدہ اور ان کا عذاب کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں ہو گناہ گنا چھوٹا تھا کبیرا تھا لیکن چھوٹا اس معنی میں کہ اس سے بچنا آسان تھا گناہ کیا ہے اماں عہد ہما فقان یمشی بن ان میں سے ایک چغلیاں کرتا تھا غیبتیں کرتا تھا اس زبان کو بند کرنا ہے نہیں کرتا اپنی زبان اس کو روکنا مشکل ہے کوئی اور دوسرا معمل آخر فقان اللہ یاست میں دل استنجے میں احتیاط نہیں کرتا یہ ان کے گن اللہ نے عذاب قبر میں پکڑ لیا پھر رسول ازم فرمایا کہ جاؤ ایک شاخ لے کر آؤ بالکل ترو تازہ درخت کی ٹہنی لے کر آؤ صحابہ لائے تو آپ نے اس کے دو حصے کیے اور دونوں قبروں پر گاڑ دی فرمایا کہ معلوم کہ شاید جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہو اس وقت اس وقت تک ان کے عذاب میں نرمی کر دیے تخفیف کر دی شاید اس حدیث کا بنیادی سبق کیا وہ ہم نہیں سمجھے وہ ہم نے فراموش کر دی اس سے یہ نتیجہ لے لیا کہ قبروں پر پتیاں نشاور کرو قبروں پر پھول چڑھاؤ چادریں چڑھاؤ اس حدیث سے اجازت مل اصل درس کو فراموش کرتی اصل درس کیا ہے کہ چھوٹا گناہ بھی قبر کے عذاب کا سبب بن سکتا چادیں چڑھاؤ قبر پھول نچاور کرو پتیاں نچاور کرو شاخیں گاڑو یہ تدیث معلوم اور مالی مار ایک ہی واقعہ ہے نبی رسلام نے کتنے صحابہ کو دفن کیا بیسوں واقعات کسی کی خبر پر آپ نے کچھ شاخیں گاڑی ایک واقعہ ان کے ساتھ مخصوص اور آپ گاڑ کر کیا ثابت کرنا چاہتے کہ آپ کے ہاتھ کی برکت اللہ کے پیارے پیغمبر پر جیسی نبی بننا چاہتے ہو کہ آپ صاحب وہی ہیں آپ پر تو وہی سے انکشاف ہو رہا کہ ان میں عذاب ہو رہا ہے تو جن حضرت کی قبر پر آپ پھول چڑھاتے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے کیا وہی سے آپ پر انکشاف ہوتے ہیں اور پھر اس کا فلسفہ کیا ہے اللہ کے پیارے بے نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاخیں کیوں گاڑی ہیں اور ہم پھول کیوں چڑھاتے آپ نے شاخیں گاڑی ان کے عذاب کی تخفیف کے لیے ہم پھول چڑھاتے ہیں اپنے فائدے کے تاکہ قبر والا خوش ہو اور خوش ہو کر ہماری حاجتیں پوری کر دیں فرق ہے نا قبر پر مانگنا جائز بھی اور غلط بھی اگر قبر پر مانگو قبر والے کے لیے تو جائز ہے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے اس کو بخش دے اس پر رحم فرما اس قبر کو کشادہ کر دے جائز ہے اور اگر قبر پر مانگو اپنے لیے تو ناجائز شرف اس طرح اگر قبروں پر یہ شاخیں گاڑ دے گا کو اصل ہے تو جائز بھی اور ناجائز بھی تو اصل نہیں اس کا کوئی بالکل بے ثبوت بات ہے اللہ کے پیارے بیغمبر نے کسی اور قبر پر ایسا عمل نہیں کیا آپ کے پاس صحابہ خلف راشدین کا دور تابعین کا دور اتباع تابعین کا دور تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں قبر پر دیے جلانا اور چادر چڑھانا یہ شرک نہیں اور میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی شرک نہیں اسے ایک چھوٹے سے عمل میں شرک صرف ربوبیت بھی ہے اور شرک صرف الوحیت بھی ان یعنی قبر پر چادر چڑھانا یا دیا جلانا یہ بندے کا عمل ہے یہ بطور عبادت انجام دے رہے یہ الوحیت کا شرک اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر والا میرے اس عمل سے واقف ہے یہ ربوبیت کا شرک اور پھر یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ قبر والا خوش ہو کر میری حاجتیں پوری کر دے یہ بھی ربوبیت کا شرک تو ایک چھوٹے سے عمل میں کئی طرح سے شرک یا آمیدش موجود الوحیت کا بھی ربوبیت کا بھی اور آپ نے اس کو عالم الغیب سمجھ کر اسماؤ صفات کا شرک بھی کر ڈالا یعنی جو شرک کی تین قسمیں ہیں تینوں یہاں موجود تو توحید کی استقامت اللہ کے پیارے پیغمبر کی عدایت کی استقامت اور دین اسلام کو غیرت کے تقادوں کے ساتھ اپنا لینا یہ اس پہلے مرحلے کی کامیابی تو فرمایا سید عثمان غنی نے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرما ہے کہ جب کسی قبر کو دیکھ جب ان قبر جو ہے یہ قیامت کی جو منازل ہیں ان کی پہلی منزل جو قیامت کی سیڑھی ہے اس کا پہلا زینہ ہے یقیناً اس مرحلے کو کامیاب ہونا چاہیے جس کی فکر کریں اور تیاری کریں تو چھوٹا سا گناہ بھی کتنا مہلک ثابت ہو رہا ہے. میں آتا کہ دنیا میں وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ میرا جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے بلکہ اس کی ڈیوٹی ہے یہ کہ صبح گھر سے نکلو تمہارا کام جھوٹ بولنا لوگوں کو بتاؤ کبھی یہاں بیٹھ کے کبھی وہاں بیٹھ کے کہ ہم نے یہ کر دی اور وہ کر دی یہ حدیث آج کل کی تنظیموں پر فٹ آ رہی ہے جو اپنی تنظیموں کو اونچا کرنے کے لیے تاکہ زیادہ مال پٹورے جھوٹ بولتے ہیں ہیں اور کوشش کے تب لغل حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرا یہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے اس شیطان میڈیا کے ذریعے اس کا آزاد کیا ہے فرشتہ اس کے سر پہ مسلط کر دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں ایک نوکدار کنڈا ہوگا اس کے منہ میں گھونپے گا اور گردن تک اس کو چیرتا ہوا لے جائے گا پھر ناک میں گھونپے گا اور گردن تک چیرتا ہوا لے جائے گا پھر آنکھ میں گھونپے گا اور گردن تک چیری گا, گا, گا پھر بائیں طرف آ جائے گا پورے منہ کو ادھیڑ کے رکھ دے گا اور چیخ چل رہا ہے اس عمل سے فارغ ہوگا چہرہ دوبارہ جڑ جائے گا پھر وہ آ جائے گا تر چہرے کو چیر پاڑ بار بار اور اس طرح کئی عذاب کی, کی نوعیت کچھ لوگ اپنی زبانوں کو کاٹتے ہیں. ہونٹوں کو کاٹتے ہیں. یہ قیمتیں کرنے والے کچھ لوگ جناب ایک ایسی آگ میں ہے جس کا رنگ سرخ سیال مادہ چاروں طرف اس ہاؤس کے چاروں طرف فرشتے آنکھیں کھلی کر کے کھڑے ہوئے وہ نکلنے کی کوشش کرتے وہ ان کو دوبارہ اس میں دھکیل دیتے ہیں بلکہ منہ میں پتھر ڈال دیتے ہیں یہ سود خور کچھ لوگ دیکھ لما برتن میں ہوں گے جس کا پیٹ چوڑا ہے اور منہ تنگ ہے چوڑا پیٹ اس لیے کہ کیسے لوگوں کی تعداد بہت اور منہ تنگ اس لیے تاکہ نکل نہ سکے اور چیخیں ان کی گونج رہی ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی یہ زانی اور زانیہ عورتیں بد کردار عورتیں اس میں جھونک دی ہیں عال میں تو پھر یہ مقام بڑا غور طلب ہے کہ اللہ کے پیارے پہ ہم نے فرما دیا کہ اگر تم جان لو ذرا سی جھلک دیکھ لو یہ اداب قبر کی تھوڑی سی آواز سن لو تو نظام کائنات دیگر ہو جائے لاشیں پڑی ہیں کوئی دفن کرنے والا نہیں کسی میں ہمت نہیں قبرستان جانے کی. تو آئیے عقل و دانش کا مظاہرہ کریں جو اللہ کے پیارے امریکہ فرما دی کہ اپنا احتساب کر اپنے آپ کو پرکھیں مادی کیسا گزرا اب تک جو زندگی تھی وہ کہاں گزاری کیسے گزاری احتساب کریں اور آئندہ کے نصب العین کا تعین کر جو لارس کے رسول کی اطاعت پر قائم ہو امالِ صالح پر قائم ہو گناہوں سے ایک عفاف اور پرہیزگاری کے منحج پر قائم ہو اور تقوی نیکی اور پرہیزگاری ان اصولوں پر اپنے آپ کو قائم کر لیں اپنی زندگی کو استوار کر لیں تاکہ اللہ کی توفیق سے جو آگے مراحل سب کے منتظر وہ آسان ہو جائے مرحلے دور نہیں موت کسی وقت بھی آ سکتی یعنی چند دنوں کے اندر ہم نے دسیوں جاننے والوں کی موت کا سنا چند دنوں کے جن میں کچھ علماء بھی تھے اور کچھ بھی تھے تو موت کسی وقت بھی آ سکتی اور جب موت آ گئی تو جنت یا جہنم دونوں میں سے ایک شکانہ انسان کے سامنے ہو تو ہمیشہ اس کے لیے تیار رہیں اور اپنا ایک نصب العین جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت پر استوار کر لیں وہی سوچ زندگی کا پہور بن جائے اور وہی راستہ ہم اپنا لیں جو پیارے پیغم نے ادا فرمایا صحابہ اور صالحین جس راہ پر چلتے تھے اللہ تعالیٰ کے یہاں مدراجات ملا کے مستحد بن گئے اور بہت سی بشارتوں کے حقدار قرار پائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو حاصل ہو گیا اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے اور نبی السلام کا فرمان بھی ہے اور دعا و صلاح کہ دعا مومن کا ہتھیار اس ہتھیار کو استعمال کرو اور اکثر اس کا استعمال جو ہے وہ طلب آخرت کے لیے وہ طلب دنیا کے لیے نہیں شاہ بن کان حم تاریخ نے ایک نوجوان کا تعارف کرایا کہ وہ ایک نوجوان تھا جس کی سوچ اور فکر کا محور صرف آخرت تھی پیٹ پر پتھر باندھنا منظور تھا ہمیشہ اس نے آخرت کا سوچا حتیٰ کہ ایک بار رسول اللہ العظم نے گارنٹی دی سال تو عطا مانگو تمہیں اطا کیا جائے گا تو دنیا مانگ لیتا کوئی فیکٹری مانگ لیتا کوئی چاندی رسونے کے ڈھیر مانگ لیتا عطا ہو مانگا تو کیا مانگا اصلوں کا مراف قطع کا پھر جنت یار رسود علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے سوچ و بچار کا محبت دنیا نہیں یہ بن بنکار رضی اللہ تعالیٰ اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی منحج پر چلنے کی توفیق فرما تا حیات یعنی تا دم موت نیکی اور تقوی اور توحید و سنت کے منہج پر ہم قائم و دائم رہیں أقول قولي هذا باستغفر الله ليما لك وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين